جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دیں اللہ اللہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل شاہ اللہ دیواہ جو ہر ال ببا ار اللہ رب حمدنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار و سلام نبی کارات رحمت عالمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین آئنہ محدثین اولیاء رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ اجمعین پر اللہ سبحانہ و العالیٰ نے دین اسلام میں معاشرے کی پاکیزگی کے لیے خاندانی نظام کو قائم کیا سیدنا آدم علیہ السلام وسلام کائنات انسانی میں سب سے پہلے مرد ان کی زوجات سب سے پہلے خاتون ربض الجلال نے ان دونوں کا نکاح کیا اس نکاح کے نتیجے میں ان سے اولاد پیدا ہوئی جنت میں رہے اعزادی طور پر کچھ عرصہ بعد زمین پر اتارے گئے تولید و تناسر کا سلسلہ زمین پر شروع ہوا وہاں سے خاندان قبیلے کنبے قومیں بڑھتی چلی گئی نتیجاتن آج اس وقت کم وویش تاریخ انسانی کے ماہرین کے بفول تقریباً دس ہزار سال انسان کو روئے زمین پر گزر چکے ہیں یہ کے اندازے ہیں حتمی بات نہیں ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو تاریخ انسان کی ملتی ہے وہ روئے زمین پر رہنے کی تقریباً دس ہزار سال ہے دس ہزار سال میں اب اس وقت حض پر, پر تقریباً چھ ارب کے قریب انسان موجود ہیں یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و نے جو چلایا اس نظام کو قائم کیا اس میں انسانوں نے جہاں عقائد میں بے اعتدالیاں پیدا کی کہ ایک خالق کی عبادت کی بجائے مخلوق کی پوجا شروع کر دی وہاں پر معاشرتی نظام میں بھی بے اتدالیاں شروع نبی کانات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں جہاں عقائد کی اصلاح کی وہاں معاشرے میں نظام عصمت و عفت اس کی بھی اصلاح کی خاندانی نظام اس کے لیے بھی سلیقے اور طریقے بتائے تاکہ انسان جانوروں کی طرح زندگی نہ کرے جانوروں میں ایک حد تک کچھ قوانین اور قواج موجود ہیں لیکن انسان تو اللہ ماشاءاللہ اللہ سوا ان کے جن کی دین پر نگاہ ہے جو احکام شریعت کے تابع رہے ورنہ عمومی انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بھی آگے بڑھ گئے اس معاملے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر طریقہ کار بتایا نکاح کا طریقہ رکھا حلال ذریعہ رکھا کہ یہ اس ذریعے سے تم اپنے خاندان کی بنیاد قائم کرو اور دوسرے خاندانوں سے تعلق و رشتے ناتے کہاں کہاں جوڑ سکتے ہو کہاں نہیں جوڑ سکتے نکاح نکاح کے فضائل حامد کے حقوق بیوی بی کے حقوق اولاد کے حقوق میاں بیوی بی میں جھگڑے تنازع کھڑے ہو جائیں اس میں شریعت نے کیا رہنمائی مہیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقامات دی اللہ رد سے لے کر یہ مضامین اکثر آ رہے ہیں الحمد للہ سنیں لیکن اس کا ایک گوشہ ایسا ہے جو ہزار میں ایک دفعہ ہزار میں سے کسی ایک نے کوئی بیان کیا ہو تو کیا ہو ورنہ اکثر یہ موضوع بیان ہی نہیں ہوتا جس طرح کلام خدا ایلا زہار عدت یہ مسائل بہت کم بیان ہوتے ہیں ممبر محبت سے حالانکہ یہ زیادہ بیان ہونے چاہیے جن کا ہم سے زندگی سے تعلق ہے اسی طرح سے کہ نکاح کہاں کہاں کر سکتا کہاں نہیں کر سکتا یہ بھی ایک اہم موضوع ہے قرآن مجید فرقان امید میں چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء کی آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں اللہ سبحانہ مالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مسکرا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ کتاب اور نکاح کے تحت موجود ہے لیکن جس طرح سمندر سمندر میں غوطہ لگانے والے کو کہیں سے کوئی موتی ہاتھ آ گیا کہیں سے کوئی موتی ہاتھ آ گیا تو اس طرح دین کا ایک بھی سمندر ہے الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ دین کا ایک کوئی ایسا گوشہ باقی نہ رہے جس پر ڈسکس نہ ہو تاکہ دین کے مختلف گوشے ہمارے سامنے آئے بہتر طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ باقاعدہ سبق ہو جس طرح مدارس کے اندر الحمد للہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمام عقائد اعمال طہارت کے مسائل اسی طرح سے نکاح کے مسائل تمام اس کو اوپر ازبر کرایا جاتا ہے اور اس کے لیے تقریباً آٹھ سال کا کوس ہے لیکن اب ہماری اتنی تیز مشینری زندگی اس کے اندر آٹھ سال دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے میں ایسے موضوع جو ہمارے وقت کی ضرورت ہو کہیں عقیدے میں خرابی ہیں تو اس پر مسئلہ بیان ہونا چاہیے کہیں کوئی دن لوگ شرکے اور ودت کے اعمال کے ساتھ منا رہے ہیں اس کے اوپر بھی تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی ملے مخصوص مہینوں میں احکامات آ گئے رمضان ہے قربانی ہے عید کے مسائل ہیں اس پر تذکرہ ہونا چاہیے تو اسی طرح سے ایک یہ بھی موضوع ہے کہ نبی جانا رحمت عالمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کہاں کہاں نہیں ہو سکتا کہاں ہو سکتا ہے اس کا ہر مسلمان مرد عورت کو علم ہونا چاہیے خصوصا جو بلوت کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں ان کو اس کا علم ہو تاکہ پتہ ہو کہ جہاں رشتہ ہو سکتا ہے جہاں نہیں ہو سکتا ایک اہل علم کی سہبت میں بیٹھنے کا موقع ملا وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس فون آیا مسئلے پوچھے گئے میں راند ہوا وہ فرماتے ہیں کہ بہن بھائی کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں ایک ایس ایسا سامنا ان کو پتا ہی نہیں مسئلے کا اس نے کہا یہ عورت ہے اس نے کہا یہ مرد مستھی نہ دین کے قریب گئے نہ مسجد میں گئے نہ کوئی بات سنی کیونکہ اکثر ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جب این خطبہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جائیں گے تو نماز پڑھی آ گئے دین کے بارے میں کوئی لگتا. اگر درس قرآن کہیں اہتمام ترجمہ قرآن کلاس کا ہے تو بس موڈ آیا تو بیٹھ جائیں گے موڈ آئے تو نہیں بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں پھر بعد میں دو دو گھنٹے گھنٹہ گھنٹہ فون کر کے پوچھنے سے بہتر آئیں گے پہلے سے پتا ہوں اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہنگامات دیے اللہ ردرت نے جو فرمان نازل کیے ان کو سامنے رکھتے تین مقاصد بیان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا محسنین غیر حیرم و لا التخی اخدار مرد کے لیے غیر حیرمساف و لا التفاتی اخدار عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی وہاں مذکر کیسی ہیں وہاں منس کیسی ہیں دونوں آیتیں تھے سورت نصاح موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد نکاح کرے یا عورت نکاح کرے اس کے نکاح کے مقصد کیا ہے مقصد ہے موسنین اور ادھر موسنا بیوی بی بنا کر رکھنا مقصد ہو اس کا مقصد بھی اس کی بیوی بی بن کر رہنا ہو پاک دامنے والی زندگی اختیار ہو یہ مقصد ہے موسنین اور موسناف اس کے بعد فرمایا غیر مصافحین مرد کے لیے اور عورت کے لیے غیر مصافحہ یہاں سیم کے ساتھ کیا مطلب عیاشی مقصد نہ ہو نکاح تو کیا لیکن اس وجہ سے کیا اب اس کا ساتھ ساتھ ٹچ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھتا ہے محسن اور محسنات کہ نکاح تو کیا لیکن اس لیے کیا گھنٹے بعد ایک مہینے بعد ہفتے بعد تلاش دے دوں یہ نکاح بیوی بنانے کے لیے اس نے نہیں کیا لہذا یہ نکاح نکاح ہی نہیں شریعت اس نکاح کو نہیں مانتی نکاح حلالہ اور نکاح ہوتا دونوں اس کے اندر آتے ہیں گڑش کے ذات میں کیونکہ اس میں بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہی نہیں ہوتا نکاح حلالہ میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے والے خامت کے لیے اس کو حلال کروانا ہے اور یہ عارضی طور پر اس سے نکاح کرنا رہا اب چونکہ اسلام میں عارضی نکاح کی اجازت نہیں لہذا وہ نکاح ہی نکاح فاسد ہے جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو چاہے انہوں نے منہ کیا بدکاری کی لیکن پہلے والے کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوگی چونکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا اس لیے ہلالہ کرنے کرانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لامت کی نکاح المتہ اسلام سے پہلے رواج تھا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عرب کے اندر بدکار عورتیں اپنے گھروں پر کالے جھنڈے لگا کر بیٹھی رہتی تھی یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس گھر میں ایک طوائف رہتی ہے جو بھی اس کو ہائر کرنا چاہے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے تو لوگ اس کو پہچان لیتے تھے اور وہاں خد... بلکہ وہ دروازے بند ہی نہیں ہوتے تھے جو مرضی آئے جائے خابر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث سے علی رضلا پر اس کے رابطی ہے کہ پالتو گدوں کا گوشت اور متاث عورتوں کے ساتھ عارضی طور پر نکاح کرنا اس کو حرام کرانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے پہلے رواج تھا جی. تو اللہ کے نبی وسلم نے اس کو حرام کرنا جس طرح شراب پہلے پی جاتی تھی بعد میں آہستہ آہستہ غربت کیا کام سود پہلے لیا جاتا تھا بعد میں اس کی حربت کیا کام آتا ہے شرک پہلے ہوتا تھا بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا تو یہ ختم اس بات کی دلیل میں کہ جی پہلے تو ہوتا تھا نا پہلے تو شرک بھی ہوتا تھا پہلے تو بدھ بھی پوجے جاتے تھے پہلے تو لڑکیوں کو زندہ تھا سب بھی کیا جاتا تھا پہلے تو لوگوں کو لوٹ بھی لیا جاتا تھا تو پہلے جو کام ہوتے تھے کہ وہ جائز ہیں نہیں جیسے جیسے شریعت کا حکم آیا وہ کام اسی طرح اس کے احکام نازل ہوئے وہ اسی حکم کے تحت آ تو محسنین اور محسنا اس میں چونکہ بیوی بی بنا کر رکھنا مقصد ہے نکاح کا تو اس میں حلالہ اور مدا یہ دونوں اس میں سے نکل رہے ہیں غیرمسافین اور ادھر غیر مسافیہات مرد کے لیے کہ عیاشی مقصد نہ ہو اور بیوی بی کے لیے کہ تمہارا مقصد بھی عیاشی نہ ہو نکاح تو کیا لیکن اس نیت کے ساتھ کہ چار کی چونکہ اجازت ہے ایک ٹائم میں چار رکھ سکتے ہیں اب چار ان میں سے جس سے جی بھر کے اس کو تلاب دے دیں ایک اور نہیں لے آئے جس جس جو پھر اور ایکسپائر ہو گئی اس کو ایک طرف کر دیں پھر ایک اور نہیں لے آئے یہ عیاشی مقصد ہے یہ نکاح نہیں ہے تو عیاشی بھی مقصد نہ ہو اس میں بدکاری جنا جتنے بھی یہ سارے اس کے طریق طریقوں سارے جتنا اب چاہے لے لیبر اس کا نکاح کا ہو لیکن مقصد اس کا عیاشی ہے یہ نکاح نہیں تیسرے نمبر فرمایا ولا التخی اقدام مرد کے لیے عورت کے لیے ولا التخذات اقدام خفیہ معاش کا نہ ہو کہ بیوی بن بی کر تو ادھر رہے قانونی طور پر اس کی بیوی بی غیر قانونی طور پر جو مرضی ہائر کر لے جو مرضی فائدہ اٹھا لے نہ خفیہ معاوضے کی بھی اجازت لے نہ مرد کو نہ عورت کو یہ نکاح کے مقاصد ہے جو پانچ وپاروں میں بیان ہوئے ہیں اب آ جاتی دوسری بات کہ نکاح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقاصد بیان کیے اس میں اس کو کہیں گے نکاح ہے مصنون جو سنت کے مطابق ہے جو شریعت کے احکامات کے اوپر پورا فٹ آتا ہے یہ نکاح مصنوعہ اس کو کہنا ہے نکاح ہے متا اور نکاح حلالہ وہ اس کی کیٹیگری میں سے نکل گیا یہ ایک طریقہ تھا اس دونوں پر بھی تذکرہ کر دیا چوتھا ایک نکاح ہے نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہیں نکاح کرے کہ اس کے بدلے میں یعنی ادھر اس سے رشتہ لے رہا ہے کہ اپنی بیٹی دے مجھے اس شرط پر کہ پھر میری بیٹی لے گا یا میری بہن لے گا اس طرح تیری بہن سے نکاح کرتا ہوں اپنی بیٹی کا کہ جب میری بہن کا بھی نکاح ہوگا اور درمیان میں بس مہر نہ ہو جس کو بٹا سٹا کہتے اس نکاح کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت بیان کی یہ بھی جائز نہیں ہے اگر اتفاق نا ایسا ہو گیا کہ رشتہ ہوا اس وقت نیت ہی نہیں تھی جی. بعد میں کہیں یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے بھی رشتہ ادھر دیا تھا ادھر سے آ گیا اس کا حق ہکبار الادا ہے شرائط الادا ہے اس کا حق ہکبارہ لاتا ہے شرائط الادا ہے, ہے, ہے اور نکاح کرتے وقت نہ اس کی نیت یہ تھی کہ اس کے بدلے میں جیسے دیہاتوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ میں اس وقت دوں گا کہ پہلے آپ ہی بٹا سٹا دیں اس کو نکاح شغار کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آرام کرا دیا یہ بھی اسلام جائز نہیں اور جی ہم نہیں سمجھتے اس کو جناب یہ لیکن بعد میں لازمی طور پر نقصان پتا کیا ہے ایک گھر صحیح بس رہا ہے دوسرے میں کہیں ان کی آپس میں نچا ہو گئی وہ اگر روٹ کر لے کے گئی ہے تو اس ہستے بستے گھر کو اس کے جرم میں بھی اجاڑ دیا جاتا ہے کہ تم نے چونکہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کہ اب ہم تمہاری ہستی بستی بیٹی کو بھی ہم روانہ رلا دیں تو یہ ایک گھر پر ظلم ہو تو دوسرے گھر پر بھی ظلم ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کے مسلم اس کو جانچ کرانے دیا تو یہ نکاح کے جو چار طریقے اس میں ایک نکاح مصنوعہ جائز نکاح شکار بٹا سب کا نکاح بھی حرام یہ بھی جائز نہیں اسی طرح سے نکاح حلالہ نکاح متع یہ دو بھی حرام اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ عارضی نکاح ہے اور اسلام میں عارضی نکاح کی اجازت ہی نہیں یہ نکاح کے مقافت بھی ختم کر دیا اس کے بعد جو احکام دی اللہ سبحانہ مطالعہ نے یہ دو. جو چوتھے پارے کا بالکل آخری دو آیتیں ہیں سور ال کی بائیس نمبر اور تیئیس نمبر آئے تھے اللہ سبان ترما ولا علم کہا آبا منن نثار اللہ اکبر تم نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا اللہ ما کر سلب مگر جو پہلے ہو چکا پہلے کسی دور میں ہوا تھا نکاح اب وہ تو جو ہو گیا گزر گیا ختم وہ مر کھپ گئے فوت ہو گئے ان کی اولاد پر بلیم نہیں لگایا جائے گا وراثت ان سے چھینی نہیں جائے گی قانونی آکام اسی طرح لاگو ہو گئے اللہ تعالیٰ نہیں کرے یعنی ایک بریک لگانی تھی نا اب سے بریک اب سے انت جب سے یہ آد نہ دل ہوئی اس وقت کے بعد اب تم اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے یعنی سوتیلی ماں عرب کے اندر روا تھا سوتیلی ماں کو بھی سمجھتے تھے یہ باپ کی وراثت میں آئیے اسے بھی بڑا بیٹا نکاح کر لیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم نہ ہوا نہیں سوتیلی ماں سے نکاح جائے اس باپ نے نکاح کیا ہے اللہ اکبر اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس کی چھوٹی لی ماں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ان نے حکام فرمایا یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے چھوٹی لی ماں سے نکاح کرنا وہ مت اور بڑی اللہ رزت نے اس کو منع کیا ہے یہ گناہ والی بات ہے وہ سبیلا اور یہ بڑا برا راستہ ہے اس میں خیال رکھنا ہے کہ کون سے رشتے حرام ہیں ان کو شریعت کی اس میں محرم کہتے ہیں محرمات دیا ان میں کچھ محرمات اب دیا ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا کچھ محرم عارضی ہیں کہ جب وہ گزر ختم ہو گئے آگے تفصیل بیان ہوگی تو اس کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا اب اس میں جو شریعت کی حکام آئے فرمایا ہر مت علیہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں سگی ماں بھی سوتیلی ماں بھی اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ متعلق نے جو فرمایا اماد کو اب اس کے تحت ماں ماں کی ماں نانی پر نانی دادی پر دادی یعنی جو ماں کے زمرے میں اوپر آ رہی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے فرمایا ہوا بنا کو اور تمہاری بیٹیاں میں تم پر حرام کی گئی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اب بیٹی اولاد کی چار قسم شریعت نے بیان کیا یہ بھی ہر مسلمان کو اس کا پتا ہونا چاہیے اللہ حکمر ای ال اللہی اخیافی اور رضائی اس کی وضاحت کرتا ہوں ای یعنی حقیقی باپ اور ماں جن کا ایک ہو ایک ہی ماں باپ جو لا سکے بہن بھائی یہ اس کو شریعت کی سرحد میں اینی کہتے ہیں یہ کہ حقیقی بہن بھائی یہ حقیقی بیٹی ہے حقیقی بہن بھائی ہے یہ رشتوں کا یاد رکھتا ہے دوسرے ہیں اللہ کی. اللہ کی آئن کے ساتھ کیا مطلب اس کا اس کا مطلب ہے کہ ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہے ایک آدمی نے شادی کی اس عورت سے اس کی اولاد ہوئی اب اس نے دوسری شادی کر دی پہلی والی کو تباہ ہو گئی ہے چاہے وہ موجود ہیں اب دوسری بیوی سے بھی اولاد ہو گئی اب باپ تو ایک ہے نا لیکن ماں الگ الگ ہو گئی ایک بیوی کی اولاد یہ دوسری بیوی کی اولاد یہ آپس میں اللہ کی بہن بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے صدی میں باپ اور ماں دونوں ایک اللہ کی میں باپ الگ ماں الگ باپ ایک ماں الگ الگ اخیافی ماں ایک باپ الگ الگ ایک عورت نے کہیں نکاح کیا وہاں سے اولاد ہوئی خامن فوت ہو گیا یا اس پہ طلاق دے دیا اب اس عورت کے جو اس خامن سے اولاد ہے اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا وہاں پر اس خامن سے اس کی اولاد ہو گئی اب اس کے پہلے خامن کی اولاد اور اس کے دوسرے خامن کی اولاد ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے یہ ہو گئے اخیافی یہ بھی بہن بھاگی تو یہ تین قسمیں چوتھی قسم بیان کی رضائی یعنی آئن کے ساتھ آخر میں رضائی لحاظ والی نہیں رضائی آئن کے ساتھ رضا جس کا مطلب ہے دودھ پلانا صحیح مسلم میں حدیث مان صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ کوئی بچہ پیدائش سے دو سال کی عمر کے اندر اندر یعنی پیدا ہونے کے دن سے لے کر دو سال چونکہ اللہ رب ربزت نے مقرر کیا ہے کہ والوالدات والدہ تو یورزی اولاد ہوں نہ اولین کامل دودھ پینے کی مدت کتنا عرصہ ماں دودھ پلا سکتی ہے بچے کو میکسمم بتایا اللہ رب ربزت فرماتے ہیں دو سال اولینی کاملین دو سال کی دو سال تک دودھ پلا سکتی ہے اس پیدائش سے دو سال کے عقصے کے اندر اندر کوئی بچہ اب کسی عورت کا دودھ پیتا ہے مسئلہ کوئی مسئلہ ہے اس عورت کا کوئی بیماری ہے پرابلم ہے دودھ کی کمی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ فوڈ ہو گئی ہے یہ اس کو طلاق ہو گئی اس نے دوسری جگہ شادی کر لی ہے اور یہ بچہ ہے اب اس بچے کو اس ماں نے دودھ نہیں پلایا کسی اور سے پلوائے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ہے دوسری کسی عورت سے اگر وہ دودھ پیتا ہے پیدائش سے دو سال کی عرصے کے اندر اندر اس عرصے میں اما ستھیکار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پانچ دفعہ کر پیٹ بھر کے دودھ پی ایک دفعہ سے کیا میرا مراد ہے اس نے ایک دفعہ منہ لگا کر دودھ پیا اس کے بعد جب اس نے چھوڑا یہ ایک پورا ہو گیا اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اس نے منہ لگا کر دودھ پیا جب تک وہ پیتا رہا اپنی عادت کے مطابق اب اس کے بعد چھوڑا یہ دو دفعہ ہو گیا اس طرح اگر پانچ دفعہ اس نے پیٹ بھر کر کسی ایک عورت کا دودھ پیا اس پیدائش سے دو سال کی مدت کے اندر اندر تو وہ بچہ اس عورت کا بیٹا بن جائے گا رضائی وہ اس کی ماں بن جائے گی رضائی دودھ والی ماں یہ وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ لڑکا یا لڑکی اس عورت کا کیا بن جاتا ہے بیٹا یا بیٹی اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے بہن بھائی یہ ایسے سمجھیں یہ جو دودھ پینے والا ہے یہ ان کا فیملی ممبر بن گیا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جداد میں شریک نہیں ہوگا ان کی جداد خون والے رشتے میں جائے گی نسب والے میں دودھ والے میں نہیں جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سرداسن فرمایا جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں اچھا اب یہ بچہ یا بچی اس نے دودھ پیا اس عورت کا اس عورت کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے کیا بن گئے ہائی اس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں اور پردہ بھی نہیں ہوگا نہ نکاح ہوگا اور نہ پردہ ہوگا اچھا اب اس کے دودھ والے بھائی کا مامو, کا مامو اس کا مامو اس کا چچا اس کا چچا یعنی جس طرح یہ سات رشتے ہیں جو شریعت نے حرام قرار دیے سات رشتے سات رشتے خون کی وجہ سے سات رشتے دودھ کی وجہ سے سات رشتے سسرال کی وجہ سے سہر جس کو کہتے ہیں سسرال کی وجہ سے بھی سات رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہاں نکاح نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل ابھی بیان کر رہا ہوں تو اب اس میں یہ جو دودھ پینے والا بچہ یا بچی ہے اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں خونی ان کے ساتھ اس کے دودھ والے بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا ہے صرف اس کا ان سے نہیں ہو سکتا ان کا ان سے ہو سکتا ہے جب ہو سکتا ہے تو پردہ بھی ہوگا چونکہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے باپ سے نہیں ہو سکتا پردہ نہیں بھائی سے نہیں ہو سکتا پردہ نہیں اب تو ساخ تفصیل آ رہی ہے یہ میں بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ بنیاد سمجھ لیں اس کی تو یہ کتنے قسم کے ہوں گے بہن بھائی چار قسم کے آئنی یعنی سگے حقیقی بہن بھائی باپ اور ماں ایک جن کا اسی طرح سے اللہ تی ماں الگ الگ باپ ایک تیسرے نمبر پر اخیافی ماں ایک باپ الگ الگ اور چوتھے نمبر پر رضائی دودھ جس عورت کا پیا تو صرف دودھ پینے والا بچہ یا بچی یہ اس کا فیملی ممبر بنے گا اس کے بہن بھائی ان کے ممبر نہیں بنے گے تو دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وراثت میں شریک نہیں ہوگا اب اس کی تفصیل فوران بیان کر رہا ہے اللہ صبح تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تم تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی اب ان ماں میں دادی نانی پردادی پرنانی اوپر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ بنا کو اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی اب بیٹیوں میں چاہے عینی اللہ تی اخلافی اللہ پر رضائی یہ سب کے سب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اچھا بیٹیاں اسی طرح سے بیٹیوں کی اولاد اللہ پر نواسی نوازیاں ان کے اولاد ان سے بھی نکاح حرام ہو جائے کیونکہ وہ سب بیٹی کے تحت آ گئے وہ آفابات کو اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی بہنوں میں بھی چاروں قسم کی بہنیں ایمی اللہ اخیافی رضائی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ کو اور تمہاری پھوفیاں پھوفیاں بھی چاروں قسم کی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا چاہے آئنی ہو اللہ ہو اخیافی ہو یا رضائی ہو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے وہ حالات ہو اور تمہاری خالائیں خالہ اللہ اکبر ماں کی بہن اب چاہے وہ آئنی ہو اللہ ہو اخیافی ہو یا رضائی ہو چاروں قسمیں یہ سب یاد رکھیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ بناط اور اسی طرح سے بھائی کی بیٹی کیا لگی بھتیجی اب چاہے یہ آئنی ہو اللہ کی ہو اخیافی ہو یا رضائی ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ بناتل افتی اور بہن کی بیٹی کیا لگی بھانجی چاہے اینی ہو اللہ کی ہو اخیافی ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اللہ پر وہ ان اور تمہاری وہ مائیں اللہ تی ارزان کو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ان سے بھی نکاح حرام ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ آفابات کو منر اور تمہاری دودھ والی بہنیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ مہاتوں نسائی اور تمہاری عورتوں کی ماں ساس یہ سسرال کی وجہ سے رشتے حرام ہو رہے ہیں ساس یعنی تمہاری جو بیوی بی کی ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اللہ اکبر فرمایا گا ربائی ببیبا ربیبا اللہ اللہ کی فی حضور کم وہ ربیبا جو اللہ رزت فرماتے ہیں اللہ کی دخل تم بہننا ان عورتوں کی بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہے ایک عورت سے نکاح کیا اس کے پچھلے گھر سے بیٹی ہے اب وہ پچھلے گھر سے جو اس کی بیٹی ہے وہ اس کی کیا بن رہی ہے اخیافی کیونکہ اس کی اگر اولاد ہوگی تو وہ ماں ایک ہوگی باپ الگ الگ ہو گئے اب ایک عورت ہے اس کا نکاح ہوا ایک آدمی سے اب جس سے نکاح ہوا وہ عورت پچھلے گھر سے بیٹی لے کر آئی ہے اور بیٹی جوان ہے عمر کوئی نہیں ہوگی ضرورت ہے نہیں دودھ پیتی بچی ہو اس کی عمر بڑی ہے نکاح سکھا قابل ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اس عورت سے ازداجی تعلق قائم کر لیا ہے پھر اس لڑکی سے جو وہ پچھلے گھر سے لے کر ہی اسے نکاح رہا ہوں لیکن فی الم اس کو کہتے ہیں شریف اس طرح میں ربیبا یعنی یہ اس کی سگی بیٹی تو نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں پرورش پا رہی ہے یہ اس کے پچھلے گھر سے آئی ہے تو اللہ رب الفرمد فلم تکون ہو. دخم تو بےننا اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا انٹر کورس نہیں ہوا اسے. نکاح ہوا ازدواجی تعلق سے پہلے طلاق ہو گئی فرمائ فلاح جناح علیکم اب اس لڑکی سے جو اس عورت کی پچھلے گھر سے ہے جوان ہے اس سے نکاح کر رہا اب جایا جائے یہ ایک فرق رکھا نکاح ہوتے ہی حرام نہیں ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ اس کی ماں سے ازدواجی تعلق قائم ہو قائم ہو گیا وہ حرام ہو گئے اب وہ بیٹی کی طرح ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا خیاسی بیٹی ہے وہ پچھلے گھر سے ہے بیوی کے لیکن اگر اسدواجی تعلق قائم نہیں ہوا خالی نکاح ہوا کسی وجہ سے انبن ہوئی اور طلاق ہو گئی ازدواجی تعلق سے پہلے تو اس کے اوپر کیا ہے پھر اس کی پچھلے گھر والی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے چونکہ اس سے ازدواجی تعلق اس عورت سے قائم نہیں ہوا وہ ابھی اس اللہ اکبر اللہ ربزت نے اس کے لیے اجازت دی اس کے بعد فرمایا وہ خلا البنا اللہ دین اسلامی تمہارے جو سلبھی بیٹے ہیں سگی اولاد خون والے اولاد رضائی نہیں فرمایا ان کی جو بیوی ہیں ہلائل جو ان کے لیے حلال ہیں یعنی تمہاری بہویں ان بہوؤں کے ساتھ بھی نکاح ہرا ان کے ساتھ بھی نکاح تم نہیں کر سکتے اللہ ردت نے اس پر بھی پابندی لگی بان تجما بائی نہ گفتائی اللہ ما قد سلف اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا اس کو بھی حرام کر دیا ایک عورت ہے اسے نکاح دیا اب اس کی بہن یعنی سالی دونوں ایک شخص کے ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی ہاں یہ فود ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے سالی سے لیکن اس کے ہوتے ہوئے یعنی دونوں بہنیں ایک ساس کے نکاح میں اکٹھے نہیں رہ سکتی اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا اللہ کا سلام ہاں جو پہلے گزر گیا گزر گیا جس طرح پہلے سوتیلی ماؤں سے نکاح ہوتا تھا اب وہ کیا گئی میری نسل مشبوک ہو گئی نہیں وہ ختم جب آرڈر آ گیا اس آرڈر کے بعد اب آئندہ کے گری کارن نبی اکالات رحمت العالمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا یعنی ایک عورت ہے اس کے نکاح میں ہے اب بی, بی کی خالہ اس سے نکاح حلال نہیں جائز نہیں کیونکہ خالہ بھانجی دونوں ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی ہاں اگر اس کو تلاک ہو گئی یا یہ فون ہو گئی اس کے بعد اس کی خالہ سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے جس طرح اس کی بحث سے نکاح ہو سکتا ہے تو دو عورتیں جو آپس میں بہنے لگتی ہوں ایک ٹائر میں نکاح میں نہیں رہ سکتے دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجی ہیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتے خالہ ہے نکاح میں اور اس کی بھانجی سے نکاح کرتا ہے دونوں خالہ بھانجی کرتے ہو جائیں گے نا چاہے بھانجی ہے خالہ کو لانا منا حرام اور خالہ ہے تو اس کی بھانجی کو لانا حرام ایک ٹائم میں خالہ بھانجی کٹی نہیں ہو سکتی اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھفی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا کھپھی نکاح میں ہے یعنی ایک شخص اس ایک شخص کی بیوی وہ دوسری عورت کی کیا لگ رہی ہے بھپھی اب اس کے ہوتے ہوئے اس کی تو بیوی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی کو نکاح میں لے کر آتا ہے اسلام اس کی جاد میں نہیں دیتا یہ عورت اس کے نکاح میں ہے لیکن اس کی پھوپی سے نکاح کرتا ہے یہ اس کی بھتیجی لگتی ہے یہ اسلام جاج قرار نہیں دیتا ایک ٹائم میں خالہ بھانجی اکٹھی نہیں ہو سکتے ایک ٹائم میں پھوپی بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتے ایک ٹائم میں دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی اللہ رب الزت کو اس کے نبی سسرا نے اس منع کیا ان میں سے ایک شوق ہو گئی یا تلاق ہو گئی اب دوسرے کے لیے گنجائش ہے عثمان نبی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا جب بدر میں ان کی وفات ہوئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کنسوم رضی اللہ کرنا دوسری بیٹی کون سے نکاح کیا یہ کب ہوا ان کی پہلی بیوی بی کی وفات کے بعد ہوا اب لکھتی تو سال ہے رشتے میں لیکن ان کی وفات کے بعد نبی سزلم ان کے نکاح میں ہوا. تو یہ آکام دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کچھ آکان احادیث کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ آتے ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک شخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو بات چلا ان کی چل رہی ہے اس پیغام کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا دوسرے کسی بھی شخص کو وہاں نکاح کے لیے پیغام بھیجنا حرام ہے جائز نہیں جس طرح سودے پر سودا جائز نہیں اسی طرح نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھی جائز نہیں پہلے ان کا فائنل ہونے دیں بات ہی نہ کرے فائنل ہو جائے ہاں ہو گئی تو پھر تو اس کا فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ وہاں اٹیچمنٹ ہو گئی لیکن اگر نہ ہو گئی تو پھر کیا ہے پھر وہاں پر یہ اپلائی کر سکتا ہے لیکن جب تک کسی نے وہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے یہ وہاں پر اپلائی نہیں کر سکتا اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت کی دوسرے نمبر پر حالت احرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے سے منا کیا جب تک احرام سے وہ آزاد نہیں ہو جاتا یعنی احرام کی حالت میں ہے اب وہاں پر کہتا ہے کہ, کہ رشتہ پسند آ گیا جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں میں جب تک وہ احرام یعنی احرام کب ہوگا یا عمرہ کے لیے جہاز کے لیے تو جب تک وہ احرام احرام تھے نکاح کا پیغام نکاح کروانا نکاح کرنا یہ حرام ہے احرام کا مطلب بھی یہ ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں بیوی بی جو ہے بیوی بی تک سے تعلق جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے بول چال ہے باقی سب معاملات ازدواجی تعلق اور ایسی گفتگو بھی اس کے ساتھ حرام ہے تو جب اس کے ساتھ آرام ہے تو میں نکاح کے لیے کام پیغام کی جاتے تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا نبی کانات رحمت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے سگے ای اللہی اخیافی اور رضائی یہ چار رشتوں کے بارے میں بذاب کے ساتھ بتایا اس سے کتنے رشتے حرام ہو رہے ہیں اللہ حکبر اس سے سسرال میں سات سسرال میں سات اور اسی طرح سے یعنی سات کیسے سات حرام ہو گئی ایک دوسرے نمبر پر سال چھ سات بھی ہرمت ہو گئی کیونکہ اس جب تک یہ بی نکاح میں وہ تو نہیں آ تو یہ عارضی طور پر حرمت ہے لیکن جب تک یہ بیوی بی موجود ہے اس وقت تک وہ حرمت ہے تو اس کو بھی حرمت میں شمار کیا گیا گو کہ یہ عارضی حرمت ہے سانس ایک سالی دو اس کے بعد کیا آتا ہے نہیں اللہ حکبت اس کے بعد یہ آتا ہے کہ خالہ بھانجی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی بیوی بی کی وجہ سے اس کی خالہ نہیں آ سکتی اگر یہ فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر وہ آ سکتی اسی طرح سے دو بھوپھی بتیجی یہ بھی بیوی بی کی وجہ سے اگر یہ بیوی بی فوت ہو جائے طلاق ہو جائے پھر وہ آ سکتی ہے تو یہ حرمت کا ذریعہ بنی ہے تو اس لیے کیا ہے اللہ حکبت سسرال کے ساتھ بھی سات رشتے حرام دودھ والے بھی سات رشتے حرام اور نسب والے بھی سات رشتے حرام جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اس کے بعد آتا ہے کہ کوئی عورت عدت میں ہے بیوہ ہو گئی ایک عورت بیوہ ہو گئی جب تک وہ عدت میں ہے عدت میں کیا ہے بیوہ عورت کی عدت اگر وہ حاملہ ہے تو عدت اس کی وضاح حمل ہے جب تک ڈلیوری نہیں ہوتی وہ عدت میں ہے اور اس کے بعد اگر حاملہ نہیں تو چار ماہ دس دن شریعت نے اس کے عدت کے بتایا ہے. چار ماہ دس دن اس عت کے دوران کوئی بھی نکاح کا پیغام اس عورت کو نہیں دے سکتا عزت سے فارغ ہوگی پھر متلقہ عورت اس کو طلاق ملی ہے اس کے لیے عزت اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قرآن مجید میں میں آج سلاست کرو تین مینسز اس عورت کی عدت ہے ہر عورت کی مینسز کے اپنے اپنے عادت ہے کوئی اللہ اوپر ڈیڑھ ماہ میں تین آ جائیں کوئی دو ماہ میں تین آ جائیں جس کے اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے یا خشک ہو گئے اوور ایج ہو گئی سورت طلاق میں اس کے لیے جو عدت بیان کی شریعت نے اللہ رزت نے وہ تین ماہ چاند والے یعنی جنوری فروری والے نہیں انگریزی میں نہیں چاند والے یعنی چاند انتیس کا تو ایک مہینہ شمار ہوگا چاند تیس کا تو ایک مہینہ شمار ہوگا حاملہ کے لیے چاہے وہ بیوا ہو چاہے متل عورت ہے تلاق ملی اور حمل سے تھی تو اس کی عدت حمل ہے چاہے دوسرے دن ہو جائے چاہے نو ماہ باپ اس کے لیے وہی عدت عدت کے دوران اس کو کیا ہے متلکہ عورت ہے عدت کے دوران اللہ رب ربزت نے اس کے خامد کو رجوع کا حق دیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے ان کی صلح ہو جائے عدت کے دوران نکاح کا پیغام کسی عورت کو نہیں دے سکتا احرام کی حالت میں منع عدت کی حالت میں منع اسی طرح سے کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے اس سے نکاح یا نکاح کا پیغام بھی حرام ہے نکاح پر نکاح ایک جگہ نکاح ہو گیا پھر دوسری جگہ یہ بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی جب تک وہاں سے آزاد نہیں ہوتی اللہ پر خلا لے رہی ہے یا طلاق ہو گئی یا خمن فوت ہو گیا ان تب کے بعد پھر اس کے نکاح میں آ سکتے ہاں جنگ کی حالت میں لوڈی یعنی جنگی کی قیدی بن کر گرفتار ہوئی اور اس کا آل پیچھے جہاں پر اس کا اپنا علاقہ ہے وہاں پر اس کا خامن تھا اب یہاں پر لوڈی بنی اسلام میں اس کی اجازت دی چاہے اس کا پیچھے خامد موجود ہے اب جب یہ تقسیم ہو گئی مال غنیمت میں اب اس کے ساتھ استبرا رہ ایک دفعہ اس کو مینس آنے دیں اس کے بعد جس کے حصے میں آئی ہے اس کے لیے یہ بیوی بی کا درجہ رکھتی ہے بمام بالکا تھارکن شریعت اس کی اجازت دی چاہے اس کا پیچھے اس کے ملک میں خامد موجود ہے اس کی قرآن اور حدیث کے اندر اجازت موجود ہے اس کے علاوہ مشرق مرد یا مشرق عورت سے بھی نکاح کو حرام کرار دیا گیا اہل کتاب کی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کو جائز کرا دیا گیا لیکن وہاں سورت مائدہ کے اندر چھٹے پارے میں بتا دیا گیا اگر دین کو چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھنا اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان نے جتنے گناہ کیے تھے اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی نیکیاں دی تھیں اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ ان نیکیوں کو بحال رکھتا ہے وہ آؤٹ ہوگی دی نیکیاں لیکن اسلام چھوڑ دیا دین سے ملت ہو گیا اب اس کی حالت اسلام میں کیوں ہوئی نیکیاں ساری برباد ہو گئی تو اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی لڑکی کے ساتھ شرط ہے لگائی قرآن نے کہ وہی اگر پاک دامنی مقصد ہے وہ عورت بھی بیوی بند بی کر رہے یہ بھی اس کو بیوی بی بنا کر رکھے اور عیاشی مقصد نہ ہو خفیہ معاشرہ بھی نہ ہو اور دیکھتا ہے کہ کوئی دیندار رشتہ مسلمان عورت نہیں وہاں پر یہ وہاں پر فائدہ دیتے ہیں مثلا غیر ملک کے اندر گیا اب وہاں پر کوئی مسلمان فیملی اس کو نہیں ملی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسی پاک دامن لڑکی جو اہل کتاب کی ہو اور عیاشی بھی مقصد نہ ہو اس کا اور خفیہ معاذ کا بھی نہ ہو وہ بیوی بی بی بن کر رہے تو اللہ ربزت نے اجازت دیا اس شر کے ساتھ اگر یہ دیکھ لو دین کو چھوڑ بیٹھے تو نہیں کیا برباد ہو جائیں گے تو ترجیح کس کو ہے دیندار کو چار وجہ سے کوئی رشتہ کرتا ہے دین کی وجہ سے حسن جمال کی وجہ سے مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے تم دین والے کو ترجیح دو کیونکہ پتہ کیا ہوگا گھر کے اندر آ گئی ایک بے دین اور دیندار اب کیا ہوگا یا تو بے دین اور دیندار اگر بیوی بی ہے بے دین اور وہ ہے ذرا قوت والی تو دیندار پر غالب بہے گی بے دینی چرچا ہو جائے گا پورے گھر کے اندر غلبہ ہو جائے گا نقصان ہو گیا اور اگر خامد دیندار ہے یہ چانس موجود ہے ہو سکتا ہے بے دین بیوی بی جو ہے وہ دین کے اوپر آ جائے یا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ڈھیلے ہو جائیں ہتھیار ڈال دیں یہ بھی نقصان ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سخت موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ساری زندگی ٹینشن رہے گی ان کی پھر اولادیں کیا بنے گی وہ کہیں گی ادھر سلیف بھی پوج لو وہ بھی ٹھیک ہے اور ادھر یہ بھی کر لو یہی مسئلہ تو سجے دا تو اس لیے خیال کرنا ہے اس معاملے میں کہ گھر کو برباد نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر سوچ سمجھ کر دین دار تو یہ شریعت نے اللہ اکبر کے نکاح کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا یہ حکامات دی اللہ سے دو عالم سمنے مرتبہ پتا پڑھنا ہے باقی